اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ صورت النور رکو نمبر تین اللہ رب العزت ایمان کو خطاب فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے یہ بھی شیطان کے قدموں کی اتباع ہے کہ کسی کے اوپر الزام تراشی کی جائے جیسا کہ کچھ منافقین نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی تو فحاشی کی تہمت لگانا یا فحاشی کو فروغ دینا یہ شیطان کے قدموں کی اتباع ہے کچھ سادہ لوہ لوگ بھی اس بات میں شامل ہو گئے تھے اپنے سادہ لوہی کے سبب انہی میں ایک صحابی بھی تھے جن کا نام تھا حضرت مستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے اور یہ باتوں میں آ گئے انہوں نے بھی باتوں کے اندر ایسی بات کر دی کہہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کا خرچہ نہیں چلاؤں گا اور واقعی غصہ آتا ہے باپ کو کیوں نہیں غصہ آئے گا اگر اس کی بیٹی کے خلاف کوئی بات کرے یا بات میں شامل ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اپنی ذات کے لیے یا اپنے لیے اپنے اعزاء کے خاطر غصہ کرنے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت اور غصہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اپنی قسموں کو توڑ دو ولایا تنی الفضل منکم جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور وسعت سے نوازا ہے وہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مساکین کو مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیا کریں گے انہیں درگزر سے کام لینا چاہیے کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے اگر تم اپنے اعزاء کو معاف فرما دو گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب سنی تو فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے اور اپنی قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بڑھ کر حضرت مستہ کا خرچہ جاری فرما دیا یہ آیت ہمیں اپنے خاندانوں کے تعلقات پر نصر ثانی کی دعوت دیتی ہے بعض دفعہ خاندانی رقابتوں میں ہم بہت دور نکل جاتے ہیں اور اختلافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ناچاتیوں اور طرح طرح کے مسائل اور اپنے اعزاء و قارف سے دوریاں زندگی پر ملاقات نہیں مرنا چینا الگ ہو گیا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات ذکر فرمائی اور ان پر تہمت لگانے والوں کو عذاب کی دھمکی دی نیک عورتوں کی صفات یہ ہیں المثناط پاک دامنا الغافلات لفظ پر غور کیجیے اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کے متعلق صفات میں اس صفت کو ذکر کر رہے ہیں الغافلات اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں بھولی بھالی عورت کا بھولا بھالا ہونا اس کا اچھا وصف ہے اس کو دنیا کی خبر نہ ہی ہو تو اچھا ہے وہ اپنے گھر اپنے امور خانہ اپنے شوہر اپنے بچوں اپنے گھر کے معاملات اور مسائل پر جتنی توجہ کرے اس قدر وہ قابل تعریف ہے اسے گھر کی ملکہ کہا گیا ہے اور باہر کی جتنی خبریں اس کے پاس آئیں اس قدر اس کی توجہ بٹے گی اور اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہوگی تو اللہ نے عورت کی تعریف کی ہے غافلات کے لفظ کے ساتھ کہ باقی چیزوں دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں جیسے سید عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی وصف میں شامل ہیں بھولی بھالی ہیں معصوم ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے ان کے متعلق تہمتیں منافقین پھیلا رہے لیکن انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تو عورت جتنی باہر کے معاملات سے بے خبر ہو اور گھر کے امور میں باخبر ہو وہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف المؤمنات اصحاب ایمان عورتیں جو لوگ ان پر تہمتیں لگاتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے آگے اللہ فرماتے الخبیسات وخبی سین و, و الخبی ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ عورتوں مردوں کے لیے یہ ایک اصول ذکر فرمایا ہے جو پاس لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ بھی ایسے ہی ڈھونڈتے ہیں جو پاک ہو اور جو ناپاک لوگ ہوتے ہیں وہ ترجیح میں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ناپاکی اور بے حیائی والی ہوتی ہے اور یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون پاک ہو سکتا ہے کائنات میں سب سے پاکیز ہستی حضرت محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی پاک ہستیوں کی پھر بیویاں بھی پاکی ہے بات تو یہ آیت بھی حضرت سیدشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہی البرما ایسے لوگ ان باتوں سے پاک ہیں مبرہ ہیں جو منافقین باتیں کر رہے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت نے ان رستوں کو روکا ہے صد باب کیا ہے جو بے حیائی کی طرف جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ایسے احکام بھی ہیں فرمایازین <تصفح> امن و صاحب ایمان لوگو تم دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہ جایا گا تو تن وہ کس حال میں ہے اجازت لے کے جایا کرو اور اجازت ملے تو جایا کرو اور جب وہاں پہنچو اجازت لینے کا طریقہ بھی ذکر فرمایا تو سل مباحثی سلام کہا کرو جب ملاقات ہو جائے تب بھی سلام کہہ سکتے ہیں اور سلام اجازت کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم کہنے کا مطلب ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں ذالکم خیر الحکم لالکم تذکرون یہ بہتر ہے فعلم تجدف یا آہ بعض دفعہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں لہٰذا میں جا سکتا ہوں فرمایا نہیں فلاںتھا تمہیں اگر اندازہ ہو کہ گھر میں کوئی نہیں پھر بھی کسی کے گھر میں نہ جاؤ حتیٰ الکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت ملے گھر میں داخل ہونے کی لَكُمْ اور اگر تمہیں یہ کہا جائے ارجو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے یا اس وقت حالات ایسے نہیں کہ آپ سے ملاقات کی جائے فرضی تو واپس چلے جاؤ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے ہوا اسکال اک تمہارا واپس جانا پاکیزگی کا سبب اور ذریعہ یہ نہیں کہ گھر کے باہر پیرا لگا لو اور اس کو ڈھونڈتے رہو کہ باہر نکلے گا تو اس کو پکڑیں گے یا دے کار دے اندر ہی سے نہیں کس حال میں ہے اور وہ کس صورت میں کس کیفیت میں ہے اس وقت ملاقات نہیں ہو پاتی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے معاشرتی آداب اللہ ذکر کر رہے ہیں علّی السلام علیکم جناح البیتن ہاں جو مشترکہ مقامات ہوتے ہیں جیسے کوئی مسافر خانے ہیں کوئی سرائے ہیں جہاں سے استفادے کا حق سب کو ہے وہاں انسان بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے مزید ایک ادب ذکر فرمایا بے حیائی کے رستے بند کرنے کے آداب ذکر ہو رہے ہیں اصحب ایمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو پست رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری نگاہ ایک دفعہ اچانک پڑ دی ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ کر لے نگاہ کو جھکا لے پہلی پر تجھے گناہ نہیں ملے گا دوسری جب ڈالو گے تو اس کے پیچھے تمہارا کس ط ارادہ شامل ہے اس پر اللہ گناہ دیں گے بیا فضر اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اسی طرح مومن عورتوں سے بھی یہ کہا وہ کا نام لیا ہے Uh, یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کو تو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پس رکھیں عورتیں نقاب ڈال کر جدھر مرضی دیکھتی رہیں نہیں وکلات مومن عورتوں کو بھی حکم ہے یا ززن ساری وہ بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زینت اور اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں زینت کا لفظ اللہ نے بولا ہے اچھا جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اس سوال سے اس کی وضاحت ہوگی جب کوئی رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو کون سی بات دیکھی جاتی ہے رشتہ کے لیے سب سے پہلے اس کے پاؤں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں لائیبدی نظی نت زینت کا سب سے اہم مقام چہرہ ہے چہرے کو ہی سجایا جاتا ہے چہرے کو ہی خوبصورت بنایا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ کسی اور کی بات ہوتی نا اللہ کو پتہ تھا کہ بڑے سارے لوگ آئیں گے جو اپنی مرضی کا دین چاہیں گے اور غلط ثلط تعویلات کرنے کی کوشش کریں گے تو میں رب ان کو حکم دے دیتا ہوں اگر ان میں ایمان ہے مومن بندے ہیں مومن بدی ہیں لا اپنی زینت کو غیروں کے سامنے نہ دکھائیں نہ ظاہر کریں اللہ ما ظاہرہ منہا مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ بڑی چادر جو آپ نے اوپر لے لی ہے اس چادر کو تو نہیں چھپا سکتے ہاتھ یا مطلب ہاتھوں کو ننگا کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کام کاج کے لیے یا قدم بعض دفعہ ننگے ہو جاتے ہیں یہ مظہرہ منہا کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سارے اسکالر ایسے بھی ہیں کہ جو بڑی ساری تفاصیر اپنے مطلب کی بیان کرتے ہیں لیکن سچی بات یہی ہے پردے کا حکم قرآن میں بھی اللہ نے دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی ازواج مطالرات کو بتایا ازواج متحرات نے کر کے دکھایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پاکیزہ ہوگا وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا جب جنازہ گھر سے اٹھے تو کسی کو پتہ چلے کہ فاطمہ کا قد کاٹ اتنا ہے اللہ تعالی ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں بنا دے سیدہ عائشہ کی بیٹیاں بنا دے اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے آگے اللہ فرماتے ولیز نہ بحمر آلہ اور اپنے دوپٹے لے لیا کرو اپنے گرے پر اللہ جو یوبین اللہ کہہ رہے ہیں اپنے دوپٹے اورنی چادریں اپنے گرے پر لے کر چھپایا کرو آج کل دوپٹے کا تصور ہی ختم ہو گیا بچیوں کے سکولوں میں کالجوں میں لباس بن گیا ہے یونیفارم بن گیا ہے دپٹا نہیں لینا اور کپڑے بنانے والوں نے ٹو پیس کپڑے بنانا شروع کر دیے ہیں ٹپٹا ہے ہی نہیں اس میں اللہ ہدایت نصیب فرمائے یہ ایمان والیوں کی نشانی نہیں ہے ول جزربر اپنے گرے پر اپنے دپٹوں کو لیا کرے ولابدین زینت ہننا ہاں تم اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہو کس کے سامنے اللہ نے بول اپنے شوہروں کے سامنے اللہ نے حکم دیا شوہروں کے سامنے زینت ظاہر کرو غیر مردوں کے سامنے زینت ظاہر نہ کرو ہماری بہنیں شوہر کے سامنے گندی مندی رہتی ہیں اور باہر بن سور کے اور سج کر کے جاتی ہیں یہ کہاں کی ایمانداری ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے یہ سچی اور کھڑی باتیں قرآن و سنت کی اس پر عمل کرے کرے بغیر کیے بغیر کیسے ایمان کے کی اندر کمال حاصل ہو سکتا ہے وہ شعر ہے نا لامہ حالی رحمتہ اللہ علیہ کا بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا پوچھا جو ان سے وہ پردہ کیا ہوا کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا تو سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں ایک غیرت حمیت باپ بھائی بیٹے کو جو ہونی چاہیے اور ایک پردے کا حکم جو بیٹی اور ماں اور بہن کو دیا گیا کوئی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس و پاس نہیں کر یہ اسلامی آداب ہے یہ معاشرتی طور طریقے فرمایا اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں اپنے شوہروں کے سامنے اپنے آبا سے پردہ نہیں ہے اسی طرح سسر سے پردہ نہیں ہے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے اور اسی طرح اپنے شوہروں کے جو بیٹے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے اپنے بھائی اور اپنی اپنے بھائیوں کے بیٹے بتیجے اور اسی طرح بھتیجیاں او نسا بھانجیاں ان سے بھی پردہ نہیں ہے او نسا مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے یعنی غیر عورتوں کے سامنے بھی اگر کوئی کافر عورتیں ہیں احتیاط چاہیے ایک اس کی یہ تفسیر کی گئی او مامک تیمانا اب تابین باندیوں سے اگر گھر میں باندیاں ہیں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی ان سے پردہ نہیں ابت تابعین غیر البتی مین اورات اوفین وہ الفیلی قسم کے مرد غیر اربا جن میں خواہش ختم ہو گئی بعض ایسے بزرگ ہو جاتے ہیں مرد کہ ان میں اب عورتوں کی طرف خواہش نہیں ہوتی یا بعض ایسے مرد ہوتے ہیں ہوتے جوان ہی ہیں لیکن انہیں کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی خواتین کے مسائل کے حوالے سے ان کے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش اور خیال ہی نہیں ہوتا بس وہ توفیلی قسم کی ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے وہ آتے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے ابھی طفل اللہ لم یا ضرور اللہ النساء یا وہ بچے کہ ان کو ابھی عورتوں کے مسائل کا پتہ ہی نہ چلا ہوں. پوشیدہ باتوں کی انہیں اطلاع اور خبر نہ ہو تو ان سے پردہ نہیں ہے آگے فرمایا بھلا یزریب نبی ارج اپنے قدم زمین پر زور سے نہ رکھیں لیو علمافینا کہ اس قدم رکھنے میں مثلا پاسے پہنی ہے تو پاسیب کی جھنکار سے یزیور کے باہم بجنے سے ان کی زینت دوسرے کے سامنے ظاہر ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے ایمان والی عورتوں بتو بو اللہ جمین اور سارے اکٹھے اللہ کی طرف توبہ کرو اے صاحب لا الکن تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ اللہ کے بیان کردہ آداب ہے پھر نکاح کے بندوبست کو آسان کرنے کی ترغیب دی گئی اپنے غلاموں کے بھی نکاح کروا دیا کرو باندھوں کے بھی نکاح کروا دیا کرو جن کے نکاح نہیں ان کے نکاح کروا دیا کرو یہ بہت بڑی نیکی اور ثواب کا عمل ہے جتنے نکاح آسان کیے جائیں گے اتنے برائی کے رستے بند ہو جائیں گے اور جتنا نکاح کو مشکل کیا جائے گا اتنے برائی کے رستے عام ہو جائیں گے یہ کن من فضری اگر کوئی غلام کوئی بندی کوئی شخص کوئی مرد کوئی عورت فقیر ہے اس کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے تو فقر کا نکاح سے رکاوٹ تو نہیں ہے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا اللہ غنی کر دیں گے ان کے نکاح تو کروا آج کل ہم نے سروں پہ سوار کیا ہوا ہے نکاح شادی اور رسموں جب تک یہاں تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک نکاح نہیں کرنا چاہے برائیوں میں اس سے قبل مبتلا ہو جائیں بلا تکری ہو فتحت حیات دنیا زمانہ جاہلیت میں کنیزوں کو اس لیے بھیجا کرتے تھے اپنی باندھیوں اور کنیزوں کو کہ وہ گانا گاتی تھی اور رقص و سرود کی محفلوں میں جاتی تھی اور برائیوں کا ارتکاب کرتی تھی اور پیسے کما کے اپنے مالکوں کو لا کر دیتی تھی آج کل بھی یہ ہے کہ نہیں اس طرح کے کاروبار چل رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ترقی کر گئے ہیں یہ کاروبار کر کے یہ ترقی نہیں ہے یہ زمانۂ جاہلیت کی وہ مثالیں ہیں جو اسلام سے قبل معاشرے میں مروج تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ فرمایا اللہ اکبر آیت نمبر پانچ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نور اللہ اپنے نور کو بتا رہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اللہ کے نور کی ایک مثال آگے ذکر فرمائی مسل نور ہی کمشکات اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو روشنی ہے زمین و آسمان میں یہ کس نے پیدا کی ہے اللہ تو جس رب نے زمین و آسمان میں روشنی عطا کر کے اس نظام کو منور کیا ہے وہ اپنی کتاب اور ہدایت کے احکام عطا کر کے تمہارے دلوں کو بھی منور کرنا چاہ رہا ہے اور جس کا دل نور ہدایت سے منور ہو جائے وہ مومن مرد اور وہ مومن عورت وہ بھی اس نور سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ فرماتے اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک طاق ہو جس کے اندر چراغ پڑا ہوا ہو اور چراغ شیشے کے اندر ہو شیشہ ایسے روشن اور منور ہو جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کو روشن کیا جاتا ہے بابرکت زیتون کے درخت سے جو معتدل مقامات کا بہترین زیتون ہو اس کے زیتون کو ہو سکتا ہے اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تب بھی وہ روشن اور منور ہوتا ہے نور نالا نور نور پر یہ نور ہے اللہ دلہ نوری شاہ نور الٰہی سے جسے رب چاہتے ہیں وہ مستفید ہوتا تو جو متقی پرہیز کار با پرد مرد عورت نگاہوں کو جھکانے والے اللہ انہیں نور ال سے مستفید قرار دے رہے اور جو اپنی بناوٹ سجاوٹ دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے بے حیائی اور فحاشی کا سبب بن رہے ہیں وہ نور ال سے محروم قرار دیے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا یہ سب نور سے وابستہ اور متعلق ہیں مسجدوں میں نور ملتا ہے خواتین کو بھی نور ملتا ہے اور مردوں کو بھی نور ملتا ہے تو مسجدوں میں آئیں گے نور ال کا حصہ لے کر کے جائیں گے مساجد کی تعظیم کا حکم دیا گیا پھر آگے فرمایا رجال اللہ تلین تجارت ہوں اللہ بین ذکر اللہ کچھ ایسے لوگ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں نور ال ہے جن کو تجارت اور سیل پرچیز سودا خرید و فروخت یاد ال نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر سکتا جب میں آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا پرسوں میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے سمجھایا تھا کہ کچھ بہنیں خرید و فروخت کی بات کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری بہنیں قرآن کی تفسیر سن رہی ہوتی ہیں تو میرے ذہن میں فورا یہ آیت آئی قرآن سے ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے اللہ کہتے ہیں لا الحیم تجارہ ولا تجارت خرید و فروخت ایمان والوں کو غافل نہیں کرتی یاد ال سے بلکہ وہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں نماز قائم کرنے میں زکات عطا کرنے میں مصروف رہتے ہیں یہ خافون یومنتقل اور یہ اسے دولت نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کافر لوگ اور ان کے اعمال کی مثال دی گئی جیسے کہ ایک کھلے جگہ اور میدان میں ریت پڑی ہوئی ہو دور سے یوں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک چمک چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے اور شراب اس کو کہا جاتا ہے کافر کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہے آیت نمبر چالیس میں ایک اور مثال دی کافر کے اعمال کی اور کاظلمات انفی باہر الجین جیسے کہ سمندر ہو اس گہرے سمندر میں ایک موج آئے اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس موج کے اوپر بادل ہو ظلم تم بازو ہافو باس تو ایک دوسرے کے اوپر یہ تاریکیاں اور ظلمتیں ہیں ایک موج پھر دوسری موج پھر اس کے اوپر بادل تو اس میں کسی کو کچھ چیز نظر آئے گی ازا لم یقد یا راہ وہاں تو ہاتھ بھی نہیں کوئی اپنا دیکھ سکتا اس آیت کو دیکھ کر ایک کافر مسلمان ہو گیا اس نے کہا اس زمانے میں تو لوگ سمندر کے اندر جاتے ہی نہیں تھے گہرے غوطے لگاتے ہی نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ سمندر کی گہرائی میں موجیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ نیچے الگ موجیں ہوتی ہیں اوپر الگ موجیں ہوتی ہیں ایسے ہوتا ہے نیچے الگ موجیں موجیں تغیانی میں ہوتی ہیں اور اوپر کے حصے کی الگ موجیں تغیانی میں ہوتی ہیں نیچے والی موجوں سے الگ اندھیرا اوپر والی موجوں سے الگ اندھیرا اور اس کے اوپر بادل کا ماحول مزید ماحول کو اندھیرا اندھیرے والا بنا دیتا ہے یہ محمد کو محمد کا رب بتا رہا ہے دنیا والے تو اتنے مہارت میں گئے نہیں تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی تہوں میں جا کر اس چیز کا مطالعہ کیا تھا تو قرآن کی حقیقتیں ثابت کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر فرمایا اللہ کے لیے کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے دلائل قدرت کو ذکر فرمایا اور دلائل قدرت میں خاص طور پر یہ باتیں قابل غور جو یہاں ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر بادلوں کو اللہ تعالیٰ بینہو جمع کرتے ہیں, رکامن پھر اوپر نیچے جوڑ دیتے ہیں پہاڑ کی طرح بنا دیتے ہیں اور پھر ان سے بارش کے قطرے ایسے برساتے ہیں جیسے چھلنی سے پانی نکل رہا ہوتا جس زمانے میں قرآن آیات نازل ہوئی تھی تو کسی نے بادلوں کو اوپر جا کے دیکھا تھا پہاڑوں کی مانند بادلوں کی تشویح اور مثال اب جہاز کے اوپر سوار جب جہاز بادلوں سے اوپر جا رہا ہوتا ہے نیچے ایسے ہی لگتا ہے جیسے پہاڑ ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی تمثیلیں ذکر کر کے حقائق کو واضح فرمایا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ اکبر آگے اللہ تعالی نے مزید جانور کچھ جانور رینگتے ہیں کچھ قدموں پہ چلتے ہیں کچھ دو قدم پہ چلتے ہیں کچھ چار قدم پہ چلتے ہیں سب مخصوص انداز سے اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں لیکن انسان ہے کہ انسان رب کی جانب اور اس کے ذکر اس کی توحید اور اس کی یاد کی جانب نہیں آتا کچھ آتے ہیں اور کچھ اپنی غفلت میں مبتلا ہوتی اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النور اس کے رکو نمبر چھ کے آخر میں ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑے کا تذکرہ کیا گیا منافق کی کوشش یہ تھی کہ یہودیوں سے اس جھگڑے کا فیصلہ کروایا جائے یہودی سردار سے جبکہ یہودی کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کرتے ہیں چاہے مانتے نہیں تھے لیکن کہتے تھے فیصلہ صحیح کرتے ہیں اس کی کوشش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کیا تھی، کروایا جائے اب منافق اس بات پہ تیار نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے متعلق یہ آیات ناصل فرمائی افیقلوبہ مرض ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ یہ حضول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے ان کو یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو جائے گا حالانکہ اللہ اور اللہ کا رسول کسی پر ظلم نہیں کرتے آج بھی صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ جب دو شخصوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہو جائے تو ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے اگر جج ہمارے خلاف فیصلہ دے تو درخواست دے کے جج تبدیل کروا لو اور اگر پتہ چلے کہ وہ بھی اس طرف آ رہا ہے عموماً جو حق پر نہیں ہوتا وہ ایسا کرتا ہے وہ بھی فیصلہ دینے کی طرف آ رہا ہے پھر کہیں اور کیس لگوا لو یا ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈلواتے جاؤ تاکہ فیصلہ نہ ہو یہ منافقانہ طرز عمل ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے پہلے مشہور یہ ہوا کرتا تھا کہ وکیل ذرا بھاری بھرکم ہونا چاہیے اچھا وکیل ہونا چاہیے کیس کو ہمارے حق میں کر دے اور اب یہ بجائے وکیل کرنے کے کہتے ہیں جا جی کر لو اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت دے انصاف کی یہ صورتحال ہے جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں آتا رقو نمبر سات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصحاب ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ان کے سامنے آئے تو وہ کہتے ہیں سما وا تانا ہم نے سن کر دل و جان سے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس میں کسی قسم کی وہ ترد کا اظہار نہیں کرتے اصحاب ایمان کی تعریف کی گئی اور منافقین منہ بھر کے قسمیں اٹھاتے ہیں خاص طور پر کسی جہاد کے متعلق اگر حکم دیا گیا ہو تو پہلے وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم دیکھیں آپ جائیں گے جدر آپ کہیں گے حکم دیں گے لیکن جیسے ہی وقت آ جاتا ہے کہ اب نکلو اللہ کے رستے میں تو وہ فوراً جھوٹے ہیلو حجت اور بہانے آ کر شروع کر دیتے ہیں منافقین کے ان احوال کو ذکر کیا گیا آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اور وعدہ فرمایا ہے وعد اللہ الزینہ عامن کو معامل الصالحات جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے کمستخلف الظینہ من قبل ہیں جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی یہ وعدے ہیں اللہ کے خلافت عرضی عطا کریں گے اور لئی مکینہ دین میں تمکین اور قدرت عطا کریں گے یعنی دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا دین کا نفاذ آسان ہو جائے گا دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور امن عطا فرمائیں گے لئی بد دلند خوفیم امن امن عطا فرمائیں گے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ امن کو دین کے استحکام سے وابستہ فرما رہے ہیں آج ہم بدمنی میں مبتلا ہیں پاکستان میں بدمنی اس بد امنی کے بہت سے اسباب ہیں کیا یہ سبب بھی ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمیں ایک ملک مل جائے ہم آسانی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کریں گے اور اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں گے اس وعدے کے مطابق کیا ہم عمل کر رہے ہیں رکاوٹ کون ہے جو بھی رکاوٹ ہے اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس رستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے پاکستان بننے کے بعد وہی انگریز کے گھسے پٹے اٹھارہ سو اور اٹھارہویں صدی کے سترہویں صدی کے قوانین کو نافذ کیا گیا ہے اور آج تک وہی قوانین چل برٹش لا ہے یہاں کا قانون ہے اور اگر اس میں کوئی ترمیم اور امینڈمنٹ اور موڈیفکیشن کے متعلق اسلامی نزیاتی کونسل نے کچھ ہدایات دی ہیں تو اس کو صرف ایڈوائس کی حد تک رکھا ہے اس کو وہ بائنڈنگ نہیں ہے اور اس کے مطابق فیصلے ضروری بھی نہیں یہ بہت مشکل صورت حال ہے اللہ ان دونوں باتوں کو جوڑ کر فرما رہے ہیں لََ دلن امن دیں گے لََ دینا دین تمکین عطا فرمائیں آگے اللہ فرماتے ہیں واقع مسلط وات و ذکا عبادت کے تسلسل کو جاری رکھیں رکو نمبر سات میں اللہ رب العزت نے چھوٹے بچوں کے متعلق اور غلاموں اور بانیوں کے حوالے سے یعنی گھروں میں آنے جانے والے ملازموں کے متعلق اللہ نے احکام دیے بعض دفعہ ان بچوں کو آدمی سوچتا ہے کہ ان کو کیا ادب اداب سکھانے ہیں نہیں سکھاتے گھر والے آداب ماں باپ ان کو نہیں کہتے کہ تم اجازت لے کے کمرے میں آیا کر اللہ نے خود کہا ہے یہ اس تاز اللہ جو تمہارے غلام ہیں باندیاں ہیں و لذین لمل جو ابھی چھوٹے بچے ہیں بالغ نہیں ہوئے ان کو بھی یہ تاکید کریں صلاح سمرات کہ اندر کمرے میں تین اوقات میں اجازت لے کے آیا کریں من قبل سلاط الفجر ایک فجر کی نماز سے قبل اگر وہ تمہارے پاس آئیں دروازہ نوک کریں اجازت لیں پھر اندر آئیں وہیرتضاؤ نسیہ من منظہرہ دوپہر کے وقت قیلولہ کے وقت وہ بعد سلط العشاء عشاء کے بعد اس میں انسان سونے کے کپڑوں میں ہوتا ہے تو اچانک بچے اندر آ جائیں بعض دفعہ ایسی بات ان کے سامنے پیش آتی ہے جو ان کے لیے دیکھنا مناسب نہیں بچوں کے متعلق بھی آداب شکر فرمائے اللہ رب اللہ اس کے علاوہ کے اوقات میں اندر باہر آئے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں وہی صاحب بلاغلطفالوم ان کو منحلوم اور جب بچے بالے ہو جائیں تو پھر باقاعدہ اجازت لیں جیسے کہ بڑے اجازت لیتی ہیں اندر آنے ایک جگہ مجھے پتہ چلا کہ ایک شادی تھی تو وہ پردے والا گھر تھا تو اندر کوئی آدمی آنے لگا تو انہوں نے کہا جی اندر پردہ ہے وہ کہنے لگے ان کے رشتہ دار تھے دور و نزدیک اچھا جی ان سائٹکلوں میں پردہ ہو گیا تو وہ شادی چھوڑ کے چلے گئے یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے یہ ہماری روایتی جاہلی معاشرت ہے کچھ خاندانی رسومات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں قبیلوں کی رسمیں خاندانوں کی رسمیں اس کے خلاف ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کو ناراضگی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں انہوں نے بتایا سات آٹھ سال تک وہ نراز ہی رہا ہے بڑی مشکل سے راضی اللہ اکبر اگر فرمایا بال قواعد میں نہ نسا اللہ تھی لائے وہ بوڑھی بزرگ خواتین جن کو اب نکاح کی امید ختم ہو چکی ہے اگر وہ کچھ اضافی کپڑے پردے کے اہتمام کے متعلق نہ بھی لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسے بڑی چادر نہیں لیتی صرف دپٹہ لے لیتی ہیں اب آیا برقہ نہیں پہنتی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ لائے ارجن نکان انہیں نہ اب انہیں نکاح کی امید ہے نہ کسی اور کو ان سے نکاح کی رقمت دے کے حکم میں تخفیف آ جاتی ہے لیکن ساتھ اللہ کہتے ہیں غیر متبر رجاجم بزینہ یہ اجازت تو مل گئی ہے یہ کہیں زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھریں اب اپنی اللہ اخبار یہ آیت ان انٹیوں اور بزرگ خواتین کو بھی ہدایت دے رہی ہے جو بزرگ ہونے کے باوجود اس طرح کے فیشن اور ایسی زیب و زینت اور بناو سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں جو بعض دفعہ جوان خواتین سے بھی زیادہ ان کے فیشن بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے وہاں یہ صحافی نخیر آیت نمبر ساٹھ میں اللہ فرماتی اگر یہ نمائش نہ ہی اگر یہ احتیاط کریں اور پردہ کریں یہ ان کے لیے زیادہ عفت و پاکدامنی کا سبب ہے لیکن اجازت ہے اگر یہ زیادہ پردے کا اہتمام نہ کریں آگے معذور اور نابینا اور مریض اور ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے متعلق اپنے اپنے آبا و اجداد اپنے اعزاء قارب کے گھروں سے کھانا کھانے کے متعلق اکٹھے کھانا کھانے اور اکیلے اکیلا کھانا کھانے کی اجازت کا تذکرہ کیا گیا ہے جب اسلامی احکام اور ہدایات نازل ہوئی تو لوگ اس میں حرج سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے ہم کہیں ان کا حق زیادہ نہ کھا جائیں اور ان کو بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کراہت نہ ہو ہمارے ساتھ کھانا کھانے میں تو اللہ تعالی نے اجازت دے دی کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طرح اس میں بھی یہ حرج سمجھنے لگے کہ مثلا بھائی ہے چچا ہے خالہ ہے پھوکھی ہیں ان کے گھر میں کھانا کھائیں تو گھر کا ذمہ دار تو وہاں ہے نہیں پتہ نہیں اس کی اجازت کے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے اجازت کے جب کام آئے تو اللہ نے اجازت دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں جہاں خوش ہوتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے گھر میں کھانا کھائیں اور عموماً اجازت دی جاتی ہے مہمان نوازی کی تو وہاں اگر بڑا گھر میں نہیں بھی ہے تب بھی کھانا کھا سکتے ہیں ان کے گھر میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر گھر خالی ہیں اس میں کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کا ادب ذکر کیا گیا فصل لم و اپنے اوپر ہی سلام کر لو سلام ضرور کرنا چاہیے السلام علیکم اگر کوئی سامنے آ گیا اگر نہیں آیا اپنے اوپر کر لو السلام علیکم فصل لم و یہ اتنا بابرکت لفظ ہے اللہ چاہتے ہیں کہ داخلے کے وقت میں یہ لفظ ضرور بھولنا چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے ہمارے ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک بزرگ تھے تو ہم صرف اتنا ان کو کہا کرتے تھے سن پتہ لگ گیا تو وہ کہتا تھا نہیں نہیں میں کہا جا کے سلام نہیں کیتا ہوں اپنے گھر والوں کو ہم سلام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے سلام کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو کیجئے سلام ہمارے سلام کے سب سے زیادہ مستحق اپنی بیوی کو کیجیے بیوی شوہر کو کرے سلام اپنی بیٹی کو کیجیے اپنے بیٹے کو کیجیے بیٹا باپ کو کرے سلام یہ اسلامی آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اللہ کہتے ہیں اور کوئی نہیں تو اپنے آپ کو سلام کرو رکو نمبر نو میں اللہ رب العزت مومنین کے احوال ذکر فرماتے ہیں خاص طور پہ غزوہ خندق کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا خندق کھود رہے ہیں تو صاحب ایمان کو جب ضرورت پیش آتی تھی تو وہ حضور سے اجازت لے کے گھر جاتے تھے اور منافقین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب نظروں سے تھوڑا سا اوجل ہوں تو دائیں بائیں کھسک جائیں اللہ کہتے ہیں قدیٰ علم اللہ الزین یہ تسلومکم لوازا اللہ کو بتایا ہے جو کسی آڑ میں چھپ کر کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تمبی کی گئی اور ڈرایا گیا اور اصحاب ایمان کی تعریف کی گئی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور احترام کے ساتھ مخاطب کیا جائے اس طرح آپ کا نام لے کر نہ بلایا جائے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے نام لیتے ہو صورت الفرقان اس صورت مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کے بارے میں جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے گئے اور توحید کو بڑے مؤثر انداز میں اور دلائل قدرت میں تدبر اور غور و فکر کے ذریعے سے ثابت کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے اور قرآن کا یہ وصف الفرقان یہ حق و باطل کے درمیان میں امتیاز کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے قرآن کے متعلق کچھ اعتراض یہ لوگ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی ملاقات ہو جاتی یہود کے پاس آپ دعوت دینے کے لیے جاتے تو وہ یا وہ آ جاتے کہتے یا ان سے جا کر سیکھ کر کے آتے ہیں ماضی اللہ تعالیٰ اگر ان سے سیکھتے ہیں تو وہ کہیں ہم سے سیکھیں حالانکہ ان میں سے کچھ ایمان قبول کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں ذکر کردہ باتیں قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہا ہے اور تائید کر رہا ہے تو یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا پھر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ رسول تو کھاتے پیتے بازار میں چلتے ہیں ان کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا خزانہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا ان کے پاس باغ ہوتا یہ تو سہار زدہ کر دیتے ہیں خود بھی سہار زدہ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی کس لیے نہیں باتیں کر رہے کہ یہ بڑے مخلص ہیں اور ان کو ان سوالوں کا جواب مل جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے نہیں یہ محض ہیل حجت اور بہانے ہیں اور یہ فکر آخرت سے غفلت کی بنیاد پر یہ اعتراضات کر رہے ہیں ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس تو مال و دولت اتنی نہیں ہے اللہ تعالی نے بتلایا تبارک لذیذ شاہ جہ اعلیٰ من خیرمنظال اللہ تعالی چاہیں تو آپ کو باغات ہی باغات عطا فرما دے محلات ہی محلات عطا فرما دے آپ کا فقر اختیاری فخر کوئی اضتراری فقر نہیں تھا کہ مجبوری تھی کچھ تھا نہیں نہیں سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن آپ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے اسی حال میں رکھنا اور اسی حال میں اپنے پاس بلانے تو فقر اختیاری احوال اہل جہنم اور احوال اہل جنت کی منظر کشی کی گئی اور بعض مشرق جو ہیں وہ بتوں کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے وہ یوم یقرحم وماء من امدین اللہ مشرق جو شرک کرتے تھے بعض تو محض بت پرستی اور بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے لیکن بعض فرشتوں کو بھی معبود مانتے تھے اور بعض اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو بھی معبود قرار دیتے تھے ان کے شرک کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حاضر کریں گے اور ان مشرقوں کو حاضر کریں گے جن کو یہ معبود بنایا کرتے تھے اور ان سے پوچھیں گے کیا انتم ازل تمہیں عبادی ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا تو وہ آگے سے جواب دیں گے صبح نہ کم آم بغیلا نہ تخمین ہم تو توحید پر قائم تھے ہمارے تو یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم تیری عبادت کے علاوہ اپنی عبادت کی طرف ان کو بلائیں انہوں نے خود ہی یہ باتیں گھڑی اور ہمیں یہ تیرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور پھر اس کی آخری آیت میں اللہ فرماتے رکن نمبر دو کی آخری آیات میں کہ جتنے یہ اعتراضات کرتے ہیں یہ سارے اعتراضات پہلے رسولوں کے بارے میں بھی ہوئے پہلے رسول بھی بازاروں میں آتے جاتے کھانا کھاتے اور ان کے بھی ازواج اور ان کی بھی اولاد تھی لیکن یہ لوگ جیسے ان حضرات نے اعتراض کیے تھے رسولوں پر انہی کے مانند یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفرقان رکو نمبر تین پارہ نمبر انیس وقار الدین علیہ رجوان خانہ کافر لوگ طرح طرح کے مطالبے کرتے ایک مطالبہ یہ تھا کہ فرشتے ہمارے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں یا ہم رب کو خود دیکھ لیں اور وہ آپ کی بات کی تصدیق کرے اللہ فرماتے ہیں یہ تو بڑے تکبر کی بات کر رہے ہیں اور یہ انتہائی سرکشی کا اظہار ہے جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن کوئی خوشی نہیں ہوگی ان کے لیے فرشتے ان کو اٹھا اٹھا کر عذاب میں دکی لیں گے تو تب یہ کہیں گے ہجرم محدورا فرشتے دور چلے جائیں ہم سے فرشتے نظر نہ آئیں ہمارے اور ان کے درمیان میں رکاوٹ آ جائے احوال قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں ویوم تشک کا کچھ سما آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نیچے کی طرف آئے گا اس بادل میں کیا ہوگا تجلی الہی کا نور ہے اور فرشتے بھی اتر رہے ہوں گے تسلسل کے ساتھ اور میدان حشر لگ رہا ہے الملک یومزین الحق الرحمٰن آج بادشاہت فقط رحمان کے لیے ہے سب کی ملکیتیں ختم ہو گئی اور وہ کافروں کے لیے بہت ہی کٹن دن ہوگا کافر اپنے ہاتھوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سیدھے رستے کا انتخاب کر لیتا اور میں فلا شخص کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے راہ ہدایت سے برگشتہ کر دیا آیت نمبر تھرٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شکوے کا ذکر کیا ہے وکالر رسول رسول اللہ کے حضور ارض کریں گے یاربی ہے میرے ان نقومی بے شک میری قوم نے اتخذ حاصل قرآنہ ماجورا اس قرآن کو بس پچھتا دیا تھا اگرچہ یہ شکوہ کافروں کے متعلق ہے مگر ہم کتنا قرآن مجید کو توجہ دیتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے اس کا اصل مقصد اس کو پڑھ کر سمجھ کر ہدایت حاصل کرنا اور اس پر عمل کر کے نجات پانا ہے یہ اصل مقصد ہے ہم یہ مقصد کتنا حاصل کر رہے ہیں تو کہیں یہ شکوا ہماری جانب بھی متوجہ نہ ہو جائے اور اگر پیغمبر علیہ السلام ہمارے متعلق اللہ کے ہاں شکوا اگر ان کا متوجہ ہو گیا ہماری جانب تو پھر ہمارے لیے نجات کا راستہ کوئی نہیں ہو اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن کی طرف رجوع نصیب فرمائے کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن اکٹھا ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوتا اللہ نے اس کا جواب دیا ہے لیکن سب بھی طبیف ہم آپ کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں جیسا واقعہ پیش آتا ہے اس کے مطابق پرانی آیات نازل ہو جاتی ہیں تو دل میں مضبوطی آ جاتی ہے یہ جب بھی کوئی ایسا سوال کرتے ہیں ہم بہترین جواب دے کے ان کو لاجواب کر دیتے ہیں اور بہترین تفسیر ذکر فرماتے ہیں رکو نمبر چار میں سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے احوال قوم نوح اور ان کی امت قوم عاد قوم سمود اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ضمن میں فرمائے اور امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور جس طرح کے احوال ان امتوں کے پیش آئے ان احوال سے انہیں متن کیا گیا بھائی زار یہ تخیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافر دیکھتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے اللہ اللہ یہ جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اس طرح کے فکر کسا کرتے تھے انقاد یہ تو لے چلے تھے ہمیں ہمارے معبودوں سے برکشتہ کرتے لہ چل سر کا دلیہ جب عذاب سامنے نظر آئے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کون رستے سے بٹکا ہوا اور گمراہ تھا اور کون سیدھا رستہ دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 43 میں آراہ من تخذ الہ ہوا سچی بات یہ ہے دین کوئی نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبرو بنا لیا جو میرا جی چاہے اس کے مطابق میں چلوں تو یہ, یہ تو اللہ کا درجہ ہے نا کہ جو اللہ چاہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے باقی ہر کسی کی بات تو ہر ایک قابل عمل اور ضروری نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ضروری ہے تو یہ درجہ انہوں نے اپنی خواہش کو دے دیا ہے جو میں چاہوں ویسے ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے آج ہمارے ہم کی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جو خواہش ہے وہ کہتے ہیں بس اسی کے مطابق ہونا چاہیے اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ اکبر رکو نمبر میں اللہ رب العزت بڑے مؤثر طریقے سے دلائل قدرت کو ذکر فرمارے اللہ کہتے ہیں تو کرو. اللہ تعالیٰ نے شب روز کا یہ نظام کیسے بنایا ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤ انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے دھوپ اور چھاؤں خالی دھوپ ہوتی تب بھی کام نہ چلتا خالی چھاؤ رہتی تب بھی گزارا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے سایہ سایہ آتا فرمایا اس کو پھیلا دیا پھر اس کو سمیٹ دیا پھر سورج کو اس کی دلیل بنا دیا کہ جیسے جیسے سورج نکلتا چلا جاتا ہے سایہ سمٹتا چلا جاتا ہے پھر عین دوپہر کے وقت میں سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے پھر جب سورج مغرب کی طرف آگے بڑھتا ہے تو سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر رات کے وقت میں مکمل سایہ ہو جاتا ہے سب مقبض نہ ہوئے لینا قبض نہیں اسی سائے کو قبض کر لیتے ہیں کو پھیلا دیتے ہیں رات کو تمہاری نیند اور راحت کے لیے بنایا دن کو کام کرنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنا دیا پانی گندا مندا کیچڑ گلیوں سے بہتا ہوا نالوں ندیوں سے زمین میں سارا چلا جاتا ہے یا سمندروں میں دریاؤں میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے بادلوں کی صورت میں دوبارہ پانی کو تمہارے اوپر برسا کے بانزل من سمائی مان تہورا پاک پانی عطا فرما انخی ابھی بلدتمئی تو منس او انسانی ضروریات کے لیے زمین کی نباتات کے لیے جانوروں کے لیے فائدے مند اور حیات کا سبب بنتا ہے پھر اللہ تعالی نے دو دریاؤں کے سنگم میٹھے اور کھاری پانی کے دور تک چلتے رہنے اور دریا درمیان میں ایک رکاوٹ اور پردہ حائل کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا یہ کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے انسان کی پانی کی تخلیق پانی سے انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا فجاء اللہ ہوں سہرا اللہ تعالیٰ نے پانی سے تمہیں پیدا کر کے تمہیں نسب کی نعمت عطا فرمائی بھائی بہن بیٹے بیٹیاں خاندان یہ اللہ کی نعمت ہے ساتھ فرمایا صحرا سسرالی رشتے بھی اللہ کی نعمت ہیں سسرال کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کا ذکر کیا ہے صحرا وکانا رب کا قدیم یہ سب اللہ کی نعمت اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا اللہ اکبر یہ ساری نعمتیں گنوا کے اللہ رب العزت توحید اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دیتی ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتی ہیں رکو نمبر چھ میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمان کی صفات کا ذکر کیا ہے ایک ایک صفت کو غور سے سنیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی جانب نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے وائیبات الرحمن اللہ کے بندے وہ جو زمین پر بہت ہی جھک کر آجزی سے اور تکبر نہیں کرتے زمین پر ایسے چلتے ہیں کہ اطمینان سے اور سکون سے پروقار طریقے سے چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوں یعنی بدکلامی کریں تو وہ اس کے جواب میں بدکلامی نہیں کرتے قالو سلامہ شریفانہ انداز سے خوبصورت جملے بولتے ہیں جس میں سلامتی کے الفاظ ہوتے ہیں ولزینۂ بیون ربسم و قیامہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں وزینہ یقولا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما جہنم کا عذاب بہت ہی خوفناک چیز ہے سے پناہ مانگنی چاہیے اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے بدکاری سے دور رہتے ہیں جو بدکاری کا مرتکب ہو جو قتل نفس کا مرتکب ہو اس کے گناہ ہونے شدید گناہ ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا لیکن پھر جب توبہ کر لے اور عمل صالح کی طرف آ ایمان پر استحکامت کر لے اختیار کر لے اللہ انہیں بھی معاف فرما دی تھی ولزینہ الائے شد الزور نیک بندے نا حق کاموں میں شامل نہیں ہوتے غلط جگہ غلط لوگ غلط مسجد وہ غلط مجلس اس سے وہ ایوائڈ کرتی ویزا مرو مر بلغ مرو کرامہ ایسی کوئی بےحودہ اگر لگ لگی بھی ہو مجلس تو وہاں سے عزت بچا کے گزر جاتے ہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس طرف توجہ نہیں کرتی ولدینہ ادا رو کی رو جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں وہ گونگے اور بہرے بن کر نہیں جھکتے بلکہ سوچ سمجھ کر اللہ کے آگے جھکتے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے یہ ان کے بارے میں جو قرآن کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تدبر کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں جہاں جھکنا چاہیے وہاں اللہ کے آگے جھکتے ہیں سر بس ہو جاتے ہیں اصل میں یہ احتراض تھا ان منافقین سے جو منافدین بے دلی سے آتے تھے اور بڑی ہی جلدی اور تیزی کے ساتھ غفلت میں کچھ دو چار اوپر نیچے رکو سجدے کر کے باہر چلے جاتے تھے تو ان کے بر خلاف اسحاب ایمان کے متعلق کہا گیا کہ وہ سوچ کر سمجھ کر اللہ کے آگے چھپتے ہیں وزینہ یقولا آیت نمبر سیونٹی فور جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجی نا وزریاتی نا قرت آئین و جالنا لقینا اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں اطاف فرما ایسی اولاد اطاف فرما جو تیری آنکھوں کی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقین کا امام بنا دے یہ دعا گھر کے سربراہ کو سکھائی گئی ہے گھر کا سربراہ باپ اس کو اپنی بیوی اپنی اولاد کے متعلق ہم وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اس دعا کو یاد کر لیں اور اس میں یہ بتایا گیا جیسے جیسے یہ متقی بنیں گے اولاد متقی بنے گی اور بیوی متقی بنے گی تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور اگر یہ تقوی کے خلاف چلیں گے اولاد یا بیوی تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ شرم اور فتنہ و فساد کا اور دل کی تکلیف کا سبب اور باعث ہوگا تو یہ دعا ہر سربراہ کو ہما وقت مانتے رہنا چاہیے ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کہتے ہیں صبرو ایسے لوگوں کو اللہ جنت کے بلند و بالا, بالا خانے عطا فرماتے ہیں ان کے صبر و استقامت کے وجہ سے اور ایسے لوگوں کو جنت میں استقبال ان کا ہوتا ہے اور مبارک بادی اور سلام و تحیہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں صدق اللہ علیہ وسلم الرحمٰن الرحیم صورت الشعراء جیسے اس صورت کے نام سے واضح ہے شعراء شاعر کی جمع اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو کبھی کہتے شاعر ہیں کبھی کہتے مجنون ہیں کبھی کہتے ظاہر ہیں اور خود ہی اپنی باتوں کی بات میں تردید بھی کرتے ہیں اور ان کے غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی ایک بات پر یہ خود بھی نہیں ہے تو انہیں اپنی بات کا خود بھی یقین نہیں ہے کبھی یہ بات کبھی یہ بات کبھی یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراضات اور کفار کی جانب سے جو سوالات کیے جاتے ان کا جواب دیا گیا ہے اور اسلام کے عقائد کو ثابت کیا گیا توحید کو رسالت کو آخرت کو اس کی ابتدائی آیات میں فرمایا دل کا آیات الکتاب المبین یہ قرآن مجید کی آیات ہیں آپ کو تسلی دی گئی اگر یہ لوگ یہ مان قبول نہیں کرتے تو آپ زیادہ فکر نہ کریں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں ایک وقت آنے والا ہے جس وقت میں ان کے سامنے حقیقت حال کھل جائے گی پھر یہ حسرت کا اظہار کرے گی ان کے پاس جب بھی رب کی جانب سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اسے سے کرتے ہیں اور اللہ کی آیات سے انحراف کی روی شبنانے اللہ نعمتوں کو یاد دلا کر دعوت حق کو قبول کرنے کی جانب ترغیب دیتے ہیں ان لوگوں کے نئے نئے مطالبے تھے یہ معزہ دکھائیں یہ معجزہ دکھائیں اللہ کہتے ہیں کائنات میں پھیلی قدرت کی نشانیوں میں اگر تم تدبر و غور و فکر کرو تو توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور کسی دلیل کی تمہیں ضرورت نہ ہو اولم یا رویل العرضی کمبت نافیہ بالکل زمین کی نعمتوں کو دیکھ لو آسمان کی نعمتوں میں غور و فکر کر لو تمہارے نفس میں جو نعمتیں ہیں ان میں تدبر کر لو حقیقت یہ ہے یہ جو مطالبے کرتے ہیں ان کا مقصد کوئی حق کو قبول کرنا یا بات کو سمجھنا ہے ہی نہیں ان کا مقصد محد وقت گزاری ہے اور ہیل و حجت اور بہاری تراش کرنا رکو نمبر دو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا تذکرہ کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ متعدد صورتوں اور آیات میں آپ پڑ چکے ہیں یہاں چند ایک جو اضافی باتیں ذکر ہوئیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی طرف جائیے تو علیہ السلام فرمانے لگے لحمل یم بنفا خوف و اے اللہ مجھے خوف ہے مجھے قتل نہ کر دیں وہ کیونکہ ایک بندہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا تو میں اس وقت یہاں سے پھر چلا گیا تھا مصر سے نکل کر مدین کی طرف اللہ نے کہا کل لا ہرگز نہیں فضبہ بھی نہ میں جو موج ذات آپ کو عطا کیے ہیں وہ لے کر جاؤ ان ماں کو ہم بغور سن رہے اللہ ہم بغور سن رہے ہیں جو تم کہو گے جو وہ کہیں گے ہم اس طرف انہیں آنے نہیں دیں گے فرعون اگر چاہتا تو وہ کہہ سکتا تھا حوالہ دیا اس نے کہ تم نے بندہ مار دیا تھا لیکن اس طرف نہیں آیا کہ پکڑ کے تمہیں قتل کر اللہ نے آنے نہیں دیا تو جو کام رب کہہ دے اسی کے مطابق ہی سارے معاملات وہ خوب پذیر ہوتے فرعون کے پاس جب پہنچے تو فرعون اپنے احسانات جت لانے لگا کہتے علمبی کفینہ ولیدن چھوٹا سا بچہ تھا ہم نے تجھے جوان کیا بڑا کیا پالا عمر کے ایک حصہ گزارا تم نے فالتہ فالت اکلتی فالتا پھر تو نے ہمارا ہی بندہ مار دیا اور ایک کام کیا تو نے وہ جو کام کیا تو اور پھر تو یہاں سے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں فالتو ہا عزم والا میرا ظالم مجھے پتہ نہیں تھا بندہ مس جائے گا وہ تو ظالم ظلم کر رہا تھا میں نے مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے اس کو مکہ مارا تو ظالم مر گیا اس کی جان اتنی سی ہوگی یا پھر نبی کے نبی کا مکہ تھا علیہ السلام جلالی نبی تھے اللہ کے تو مکہ سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں فخرر تم کو لما کو مجھے اندیشہ تھا تم میں نے تو قتل آمد تو کیا نہیں جان بوجھ کے تو مارا نہیں تو مجھے اندیشہ تھا تم مجھے پکڑ کے قتل کر لو گے تمہیں یہاں سے چلا گیا اللہ نے مجھے نبوت سے نواز دیا باقی تو یہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ لے کر تجھے پالا تھا اس کے بدلے میں دل نعمت ان تمنحا یہ تیرا احسان کم ہے میں مانتا ہوں یہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے پالا ہے یہ تیرا احسان چھوٹا ہے انابت بنی اسرائیل جو پورے بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور جتنے بچے قتل کیے اور جتنے سے بےگار میں کام لیے اور خدمتیں لی اس کے بدلے میں تو مجھے یہ یاد دلا رہا ہے کہ فرمایا رب الماواتی ورضی وما مابینا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے ان کے مابین کا رب ہے اگر تم یقین کرو تو فرون اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے الات است میں سندے میں ہوں یا نیا علیہ السلام نے اپنی بات کے تسلسل کو جاری رکھا رب کو مربو آبائی کو تمہارا بھی رب ہے تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے پھر کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہتا ہے ان نہ کو ملزی اور یہ رسول جو تمہاری طرف بنا کے بھیجا گیا مجھے تو کوئی دیوانہ لگتا ہے کہ میں کچھ کہتا ہوں یہ اپنی بات کو کیا جا رہا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی کو جاری رکھا رب وما علیہ السلام کا ایک انداز تھا غصہ چڑھ گیا کہتے جیل میں ڈال دوں گا میرے علاوہ اوروں کو رب بناتا ہے اب مصلح نے کہا کہ میں تمہیں اگر معجزہ دکھاؤں تو لاؤ دکھاؤ پھر آگے وہ واقع ہے جو موسیٰ علیہ سلام نے معجزات دکھائے اور پھر نے ساحرین کو بلوایا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے وہ اجرت کا تقاضا کرتے تھے پھر کہتا تھا میں تمہیں مقرب بنا لوں گا کابینہ میں شامل کر لوں گا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصر ڈالا اشتہا بن گیا حق و نصیب ہوا اور جو ساحرین جادوگر آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے فرور نے انہیں آگے سے یہ کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے ایمان لانے کے لیے بھی اجازت ضروری تھی فرور کی وہ رب اعلیٰ کہتا تھا نا اپنے آپ کو تو ایمان کو بھی وہ بغیر اجازت کے ایکسپٹ نہیں کر رہا ان لکھبی رکوم الذیب اس نے بیانیا پھر بنایا کہ کہیں لوگ ادھر نہ مائل ہو جائیں اچھا تم نے باہر ساز باز کر رکھی تھی یہ تمہارا بڑا ہے اور تم اس کے شاگرد دو یہ تمہارا استاذ ہے تم نے کہا پہلے اس کو بیچتے ہیں پھر ہم جائیں گے پھر مقابلے میں ہار مان کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیں گے پھر نے دھمکیاں دیں لیکن انہوں نے کہا ہم تمہاری کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتے ہمارا رابطہ ہمارے رب سے جڑ گیا ہے جب انسان کا کنیکشن جڑ جائے تو پھر وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے رکو نمبر چار میں فراؤن کی گفتگو ذکر کی ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلو فارسل فرعون فلم حاشرین علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے فرعون نے بھی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بندے چھوڑے اور کیا کہا اب ذرا آج کے حالات میں اس کو منتقل کیجیے فرعون کی باتیں اور ہمارا سکون برباد کر رکھا ہے و انہا حاضرون، ہم نے ان کو قابو کرنے کی پوری تدبیریں اکٹھی کر رکھی ہیں یہ فراؤن نے اپنے لشکر کو ان کے خلاف بڑکانے کے لیے جملے اور لفظ بولے. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے جو ظالم ہے کوئی اسی طرح کے جملے مظلوموں کے متعلق ان کو دہشت گرد ان کو شر پسند اور ان کو فسادی کہہ رہے ہیں اسرائیل بھی حماس کو یہی کہتا ہے امریکہ بھی انہیں یہی کہتا ہے اسی طرح پوری دنیا میں ہر جگہ یہ چل رہا اللہ کہتے ہیں فاخر من جناطم ویون و قنوزم و مقام کریم فرعون تو ان کو مارنے کے لیے نکل رہا تھا ہم فرعون کو فرعون کے محلات مقامات بنگلوں خزانوں کوٹھیوں سے بے دخل کرنے اور بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی تدبیر و انتظار کر رہے تھے فاتبا مشرقین صبح صبح اپنے لاؤ لشکر کو لے کے ان کے پیچھے نکلا فلم ترال جمان جب دونوں آمنے سامنے ہوئے قال کالا صاحب علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے انال مدرکن او پڑے گئے <laughs> مدرکن ادراک سے ہے مارے, مارے, مارے گئے یا پھڑے گئے مدرکن ادراک انہیں سانو پھاڑ لیا اس میں مفول کا سیدھا مدرکون او بڑے خالہ کل مصع علیہ السلام کا ایمان کل ہر کس نہیں انایہ ربی میرے ساتھ میرے رب کی مدد اس کے حکم پر میں نکلا ہوں سیاح دین وہ مجھے رستہ دکھائے تعالیٰ نے السلام کو رستے دکھائے معجزہ دریا میں رستے بنا دیے اور فرعون اور قوم فراؤن کو غرق کر دیا اللہ بتاتے ہیں ان نہ فیضا نکل آیا اس میں نشانی ہے سوچنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقع کا تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ لوگوں نے ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کو جن کی تم جو ہے نا وہ کرتے ہو نا بے ادبی تو انہوں نے تمہیں پکڑ لینا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 77 میں فعن نہما دو جاؤ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تم نے معبود بنا رکھی ہیں رب العالمی میری دوستی رب العالمین کے ساتھ ہے آگے ابراہیم علیہ السلام توحید کے جملے بولتے ہیں بڑے محبت کے جملے ہیں وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا جو مجھے ہدایت دیتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہو جاؤں شفا عطا کرتا ہے اسی کے ہاتھ میں میری موت و حیات ہے اور مجھے امید ہے قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کی بخشش فرما دے گا یہ توحید کے جملے اور الفاظ حبلی پھر اللہ سے مخاطب کر کے مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام جب ماغرے اے اللہ مجھے حکمت و بصیرت عطا فرما دے اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے اے اللہ نیک نامی اور سچا مرتبہ عطا فرما دے آج اللہ نے عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام مجھے جنت کے وارث بنا دے اور یہاں دعا کہ وقت ابی میرے باپ کو بخش دے ان میں نزال لی وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا لیکن گیارہویں بارے میں آپ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فلم تب اللہ اللہ ابول اللہ نے منع کر دیا ابراہیم جو شرک پر مرے اس کے لیے دعا نہیں کر دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا آگے مزید کچھ احوال ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ کے جنت اور جہنم والوں کے احوال کی منظر کشی کی گئی قوم فرعون اور احوال قوم نو کا ذکر کیا گیا قوم نو کے واقعے کے تذکرے میں ایک بات یہ ذکر ہوئی کہ جو قوم کے سردار تھے وہ نو علیہ السلام کو ان کے لوگوں کو کہتے تھے عنومن القاوت عقل ارض نو کیا ہم مانیں تمہاری تمہارے پیچھے تو یہ جو ہے نا شفلے اور کم درجے کے لوگ یہ تمہارے پیچھے چلے ہوئے ہیں وہ تباخل ارضل ہم ان کے ساتھ بیٹھے تمہارے پاس آ کر یہ غرور اور تکبر تھا ان کا جو حق سے رکاوٹ بن گیا کالب ہما علمی بیما خانو یا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا رب ان کے مرتبے اور مقام کو جانتا ہے اللہ نے ان کا حساب لینا ہے تمہاری باتوں میں آ کر میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے برخاست نہیں کر سکتا پھر حضرت نلیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور کافر قوم کو تباہ و برباد فرما دیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الشعراء رکو نمبر سات میں قومیت اور ان کی جانب حضرت حود علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ذکر ہے لوگوں کو دعوت حق دی اور اللہ کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے جو مفاسد تھے ان میں ایک یہ بھی ذکر ہوا اطبن بک الر آیتن تابسوں یہ حضرات بلند و بالا اور ممتاز جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کرتے تھے بلا وجہ جس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اور پہلے گزر چکا کہ اوپر کی جگہوں پر بیٹھ کر یہ مسافروں کو تنگ بھی کیا کرتے تھے پتھر مارتے کوئی چیز پھینکتے عزت والے لوگ بھاگتے یا کچھ اس طرح انہیں خوف محسوس ہوتا جس پر یہ ہستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا ادبن بکل عنایت ان تابسوں بدتخون مسانیہ اس کی طرح بڑی بڑی تعمیرات بناتے تھے بلڈنگیں محض یادگار کے لیے وہاں پر رہنا مقصود نہ ہوتا تھا کوئی اور ضروری فائدہ اس سے متعلق نہ ہوتا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا لال تخلدون اس طرح کی بلڈنگیں بناتے جیسے یہ بلڈنگیں بھی ہمیشہ رہے گی اور انہوں نے بھی ہمیشہ رہنا ہے ایسی عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے کو قرآن میں پسند نہیں ضرورت کے مطابق انسان گھر بنا لے کافی ہے اتنا بڑا گھر اور بلڈنگ اور اتنی زیبائش و آرائش کہ یوں لگے جیسے اس نے ہزار سال یہیں پر رہنا ہے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا لالتم تخلطم ایک طرف ان کی غیر ضروری تعمیرات اور نام و نمود کی بلندیوں اور بڑے بڑے مقامات اور بلڈنگ بنانے کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا گیا دوسری طرف صورتحال یہ تھی ویزا بتشتم بتشتم جب خریبوں غریبوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ظالمانہ تھا سلوک اچھا نہیں تھا ملازمین کے ساتھ جب پکڑ کرتے تھے تو بڑی ظالمانہ انداز میں پکڑ کرتے تھے کیا یہ صورت حال آج ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان میں موجود ہے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور غریبوں کے ساتھ رویہ رسول اس قوم کے ذکر کردہ رویے کے مطابق اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے حضرت صالح علیہ صلاح نے حضرت حد علیہ صلاح والسلام نے انہیں سمجھایا لوگ کہنے لگے صوا علینزین تمہاری نصیحتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے سنبھال کے رکھو اپنی نصیحت الا اللہ خلین ٹپیکل باتیں ہیں خلق الین اس طرح کی باتیں بڑے کرتے رہتے ہیں لوگ امانہ ننوب مذہبین کوئی عذاب نہیں آنا بک ضبوفہ جب انہوں نے جٹلانے میں انتہا کر دی تو پھر ہم نے اس جابر ظالم قوم کو اللہ نے پٹ خا کر زمین پہ مارا نہ ہوں معاذ النخل جس طرح کی حرکتیں اور سلوک ہوتے ہیں عذاب بھی اسی نوعیت کے آیا کرتی ہیں آگے قوم صالح کا قوم سمود کا ذکر کیا گیا جن کی جانب حضرت صالح علیہ صلاۃ والسلام کو بھیجا تھا وہ بھی قوم آاد کی باقیات تھے اور بڑے محلات بلڈنگیں باغات گھروں کو بنایا کرتے تھے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا دعوت حق دی تو کہنے لگے کہ تم انسان ہو ہمارے جیسے تم کہاں سے نبی بن کر آ تم تو سہر زدہ انسان رکھتے ہو ہمارے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے من چاہا مطالبہ پورا کر کے معجزہ کے طور پر اونٹری نکال کر کے دکھائی اور ان کو کہا کہ اس کی پانی پینے کی باری میں کوئی خلل نہ ڈالنا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانوروں کے لیے پانی پینے کی باری ہوگی لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا فاقا رہا تو اللہ تعالیٰ نے تین دن کی مہلت دی اس کے بعد ان پر عذاب آیا اور وہ قوم تباہ پر بات کر دی گئی قوم لود کا ذکر ہوا حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں ان کی بد اخلاقیوں سے منع فرمایا غلط کاموں سے روکا لیکن وہ رکنے کی بجائے حضرت اللوت علیہ السلام کو کہنے لگے لََلم تنت ہی آلود التقن من المخرجین ہم نے جو تمہیں یہاں رہنے دیا ہے تو یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر اگر تم باز نہ آئے اس روکنے سے تو ہم یہاں سے تمہیں نکال دیں گے من المخرجین یعنی تمہیں ہم یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں گے ہماری بستیوں میں نہ رہنا اگر تم نے ہمیں روکنا کرنا ہے یہاں رہنا ہے تو ہماری طرح ہی نہ یا کم از کم ہمیں روکو نا ہماری بات جیسے مرضی ہم کرتے رہے کال علیہم علیکم مین القالین حضرت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سخت ناراض ہوں تمہارے عمل سے من القالین دلی صدمہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ نجات تھا فرما دے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرما دیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت حق دی بڑے سوکھے تھے اچھے حال میں تھے قوم والے کھاتے پیتے مال باغات نہریں اور ہر طرح کی دولت کے اسباب میسر تھے فرمایا سب کچھ رب کا عطا کردہ تمہارے پاس ہے تو پھر تم ناپ تول میں کمی کیا کر کمی کیوں کرتے ہو انصاف کے ساتھ تم تولا کرو چیزیں لوگوں کو ان حق ان کی حق تلفی مت کرو ان کے حقوق پورے دو ولا تاث لذم الف زمین میں فساد مت پھیلاؤ وہ بھی یہی جو انبیاء کو جواب رہا ان کی قوموں کا تو کہنے لگے آپ سہر زدہ ہو اور ہمارے جیسے انسان ہو اگر تم اتنی باتیں کرتے ہو تو آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا ہو فاخ ہزم عذاب مز اللہ حضرت شیب علیہ صلاحت وسلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے ان کے ایک بادل بھیجا قید سالی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی بادل آیا سارے اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ ہوا اور بارش برسے گی لیکن اس کے اندر سے آگ برسی اور لوگوں کو جلا کر راہ کر دی رقو نمبر گیارہ میں تنزیل عالمین قرآن مجید کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرما دی اللہ کا نازل فرمود کلام حق ہے جبریل امین لے کے آئے ہیں آپ کے دل مبارک پر اسے نازل کیا ہے اور اس میں پہلے لوگوں کے واقعات اور ان کے قصص سب کے لیے باعث عبرت ہونے چاہیے بنی اسرائیل کو بھی اس میں ذکر کردہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں ذکر کردہ باتوں سے قرآن کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی ہے پھر ان کے جو مختلف اعتراضات تھے ان کے جواب دیئے گئے قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا گیا اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے اس صورت میں وہ عنظر عشیر تک اللہ کرمی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے سلسلے کو اپنے گھر سے شروع کرنے کا حکم ملا اپنے قریبی اعزا کو سب سے پہلے ڈرائیے اور اصحاب ایمان کے لیے آپ کو حکم ملا نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ آپ ان کو اپنے قریب کیجیے اصحاب ایمان <تصحیح> آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں اللہ یراک <يراق> حین تقوم آپ کے ایک ایک عمل کو میں دیکھ رہا ہوں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں جب آپ اعمال میں مشہور ہوتی ہے جب دعوت دیتی ہے ایک ایک عمل میرے سامنے ہے تو یعنی مطلب یہ میں نے بھیجا ہے میں نے قرآن نازل کیا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن نازل کیا ہے میں نے محفوظ کیا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اور میں ان کی ایک ایک بات کو نظر میں رکھے ہوئے ہوں تو یہ خدائی حفاظت اور اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس کے آخری حکومت پہ فرمایا کہ جو آپ کو شعراء کہتے ہیں آپ شاعر نہیں ہیں آپ تو اللہ کا کلام تمہیں سنا رہے ہیں شاعروں کا کیا انداز ہوتا ہے کیا شعروں سے بھی شعر و شاعری سے بھی ایسی ہدایت ملتی ہے جیسے قرآن سے ہدایت ملتی ہے اللہ شاعروں کے بارے میں کہتے ہیں المتر آنا فی کل وادی یا ہی ماننا مالا یا تم نے دیکھا ہے وہ ہر وادی میں بٹکتے ہیں کبھی آسمانوں کے قلبیں ملا دیتے ہیں کبھی زمینوں کی تہوں میں گرا دیتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو چاند پر پہنچا دیتے ہیں جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے ساتھ زمین سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں ورنہ یقول نہ مالا یا فل عمل کے سچے نہیں ہوتے ہیں. جس بیوی کا شور شائر ہو تو وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتی ہے ورنہ ہوں باتیں کچھ کر ہوتی ہیں عمل کچھ اور ہوتا ہے اللہ اکبر کہیں اس میں وہ نہ آ جائیں جو حضور کی تعریف کیا کرتے تھے شاعر حسان اسلّہ نے اس سے اسنا کیا الزین ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں ون اور جو مدد کرتے ہیں دین کی اور مدد پاتے ہیں ان پر ظلم ہوا اور وہ بدلہ لیتے ہیں حضرت الحسن یہ کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشعار بولتے تھے اور ظلم کا بدلہ لیتے تھے اللہ کہتے ہیں یہ مستثنیٰ ہے شاعر یہ اچھے شاعر شعراء اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الشعرا ہے آگے سورت النبل ہے نمل چونٹی کو کہتے ہیں اس سورت مبارکہ میں آگے چونٹی کا ذکر آئے گا اس کے دوسرے روپ میں چونٹی کے واقعے کی تفصیل ذکر کریں گے اس سورت مبارکہ میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ مشرقین کیوں ایمان نہیں لاتے تھے اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑے مرتبے والا سمجھتے تھے ہم بڑے ہمارے پاس مال و دولت ہم مرتبے و مقام والے رئیس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مرتبہ ہے تمہارا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی حکومت بھی ملی پرندوں پر ملی جنات پر ملی ان کے مال و دولت اور مرتبے نے انہیں حق رستے سے منع نہیں کیا حق پر استقامت پر رہے ملکہ بلقیس سے زیادہ دولت آ گئی ہے تمہارے پاس ملکہ بلقیس کا بھی ذکر آ رہا ہے وہ بھی بڑی متمل خاتون تھی اور اپنے علاقے کی شہزادی تھی اور بڑے ہیرے جواہرات اور طرح طرح کے اموال خزانے جمع تھے اور لوگ اس کے آرڈر کے مطابق جیسے وہ کہتی تھی ویسے چلتے تھے لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلا حق کا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگئے اور حق قبول کریے تو اس میں دعوت ہے کہ مالی مرتبہ یا دیگر مرتبے اور مقام یا عزت یا رکاوٹ نہیں بننے چاہیے قبول حق کے لیے بلکہ انسان کو حق قبول کرنا چاہیے قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے اصحاب ایمان کو خوشخبری سنائی گئی مصعلی الصلاۃ وسلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا جب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور معجزات کے عطا کرنے کا ذکر ہوا اور سچائی کا یقین ہونے کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا اس کے پہلے رقوق